الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنه يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء حضرت <فَيَكُوْا> سعید الناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ملائکہ نے خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی جن کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ بن مریم ہوگا دنیا آخرت میں وجاہت والے جی عظمت اور شان والے اور صالحین میں سے ہوں گے اور یہ مقربین میں سے ہوں گے ساتھ ہی یہ فرمایا وہ کل منا سفی الماد فرمایا کہ وہ اپنے بچپن میں مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں کیونکہ پنگوڑے کے ساتھ بچپن میں تعلق ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے پنگوڑے میں اور اپنی کہولت کی عمر میں کلام کریں گے کی عمر میں کلام کریں گے کہولت کی عمر جو ہے نا وہ پینتیس سال سے پینتالیس سال تک کا جو دوران دورانیہ بنتا ہے یہ والا جس میں نہ بندہ نہ جوان ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے ہاں جی نہ جوان ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے یعنی جوانی اس کی جا رہی ہوتی ہے بڑھاپا اس پہ آنے والا ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ و تبارک و اطار نے رشا فرمایا کہ وہ پنگوڑے میں بھی کلام کریں گے اور جب کہولت کو پہنچیں گے تب بھی کلام کریں گے اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بچے کا کلام کرنا یہ عجیب بات ہے نا 35 سال سے 40 سال 45 سال کا بندہ کلام کرے اس میں تجربے والی تو بات ہی کوئی نہیں یہ ہے ارشد صاحب بیٹھے ہیں یہ بولیں تو کوئی حیران ہوگا یار ارشد صاحب بھی بول لیتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا بچہ لے کے مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا وہ بولنا شروع کر دیتے لوگ سارے حیران ہوئے ہے یا نہیں یعنی کہ ان کا بولنا جو ہے وہ اچمبے والی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی خار کے عادت کام ہے کہ جناب یہ ارشد صاحب بول رہے ہیں تو یہ رب تبارک کو نے جو یہاں ارشا فرمایا نا تو کہ وہ بچپن میں بھی بولیں گے پکوڑے میں بھی کلام کریں گے اور کوہولت کی عمر میں بھی کلام کریں گے مطلب یہ ہے بتانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جس طرح ایک کہولت کی عمر میں 35 سال سے 40 سال کا بندہ جو ہے اس دوران عمر کا بندہ دنائی والی سمجھ والی باتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسا علیہ السلام جو ہیں اپنے بچپن میں بھی ویسے ہی کلام کریں گے ان کے یعنی کہ اس عمر میں کوہلت کی عمر کے کلام میں اور بچپن کی عمر کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں کلاموں کو آپ دیکھیں گے دونوں کلام ایسے لگیں گے جیسے ایک ہی عمر کا بندہ کلام کر رہا ہو ہمارے <تصفح> ہاں بچے جو ہیں وہ بولتے ہیں ان کا کلام کیا ہوتا ہے سارا بے ترتیب ہوتا ہے بچے جو بولتے ہیں چھوٹے ان کا کلام بے ترتیب ہی ہوتا ہے نہ کو اس کی سمجھ نہ کو اس کے تعتمانہ نہ کوئی اور گفتگو لیکن قربان جائیں عیسی سادام نے اپنے بچپن میں یعنی کچھ ہی دنوں کے ابھی پیدا ہوئے ہیں آپ نے ایسا کلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا بادو بادو ایسا حکمت سے دنائی سے بھرپور کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہاں بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰین اور صالحین میں سے ہوگا آگے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی سوال کیا یہ بھی یہ ذہن میں رہے یہ سوال جو ہے یہ اس متعلق نہیں ہے کہ انہیں نوز اللہ ربتبارک و تعالیٰ کی قدرت پر انکار تھا قدرت کو پر ایمان نہیں تھا بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی کیفیت پوچھ رہی جیسے پہلے دو مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں عطبرا علیہ الساط السلام نے رفتار کی بارگاہ برج کی مولا تو مردہ زندہ کرے گا میرا ایمان ہے لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیفیت کیا ہوگی اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیچھے بھی ذکر ہوا کل پرسوں حضرت ذکری علیہ السلام کی دعا کا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بی بانج ہو گئی ہے ہمیں نے تو یہ بتا دیا ہے اولاد دے گا لیکن دے گا کیسے وہ کیفیت کیا ہوگی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال ہے وہ بھی انل کیفیا ہے آپ کہتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں قالت رب یا کون والی بشر کہ مولا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا بلم يم سسلی بشر حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟, لگایا, لگایا یہ ہاتھ لگانے سے مراد جو ہے یہ مراد مجامعت ہے میاں بیوی بی کے جو باہمی رابطہ ہوتا ہے اس سے مراد وہی ہے. وہی ہے یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہوئی کیونکہ بچے جو آدت جو پیدا ہوتے تھے وہ میاں بیوی بی کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں آج بھی وہی ہو رہا ہے وہی نظام ہے تو ایک دم سے ایک بچے کا ایسے پیدا ہو جانا جہاں پہ جناب یعنی کہ نکاح تک نہ ہوا ہو کوئی بندہ جو ہے ان کے قریب گیا نہ ہو یعنی مجامات کا عمل جو ہے وہ یعنی کہ اللہ طے نہ پایا ہو اس طرح کچھ واقعہ ہوا ہی نہ ہو تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے سوال تو بنتا ہے پھر انہوں نے یہ سوال کیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انا یا کون مولا کیسے پیدا ہوگا میرے ہاں بچہ بشر حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے مستق نہیں کیا ہاتھ تک نہیں لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشا فرمایا کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کزال قلعہ شاہ میں ایسے ہی اللہ تبارک و پیدا فرما ایسے پیدا فرما دے گا, دے گا او اور کو فیصلہ کر لیتا ہے تو فینا یقو تو صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا فیا کن وہ ہو جاتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے یہ زین میں رہے یہ خالق اور مالک کا اس کی قدرت ہے آج تو بندہ ایسے کھڑا ہو کہ کوئی خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو کے کہہ دے کہ میرے ہاں بھی ایسے بچے پیدا ہوا ہے تو اس کی بات قابل مسموع نہیں ہے اس کی بات نہیں سنی جائے گی ایک میرے کو جاننے والے تھے میں پیچھے جہاں رہا ہوں وہاں لوگ تھے وہ وہاں سے اٹھ کے پھر چلے گئے ہنجروال کی طرف نا بڑے سے بعد وہ یہی پہ میں آ گیا تو دو تین سال ہو چکے تھے وہ آیا لڑکا میرے پاس تو کہنے لگا جی ایک مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں میں چلا گیا ان کے گھر اس کی ایک بہن تھی اسے باپ پردہ کر کے لے آئے میرے پاس بٹھایا انہوں نے اس نے لڑکی نے اپنا قصہ سار سارا سنایا مجھے وہ کسی سکول کا کو پروفیسر تھا اس کے پاس پڑھنے جاتی تھی تو پڑھتے پڑھتے اس نے ایسے اسے واقعات سنائے کہ خفیہ نکاح کر لیا انہوں نے خفیہ طور پہ نکاح ایسا کیا کہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ دیا تو میری بیوی میں تیرے شوہر اور آ کے اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ ہمارا نکاح رسول اللہ نے کیا اس نے پہلی بات یہ کی کہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے میں نے کہا ہو سکتی ہے کہتی ہے امام سیوتی کو زیارت ہوئی ہے بار, yeah. बातر yeah. बातر بار yeah. آقل کی میں نے کہا ہوئی ہے اس نے کہا ہمارا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے میرا اور ان کا نکاح کر دیا ہے اب بتائیں رسول اللہ صاحب نے نکاح کیا میرا اس کے ساتھ پروفیسر مسلم کے نوزب اللہ منظال ایسا اس زلیل نے اس کا نک... دماغ چکڑا باف کیا اسے کہ وہ جناب لڑکی کہتی ہے میرا تو نکاح وہاں ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ صاحب نے خود کیا نکاح رسول اللہ علیہ صاحب نے پکڑ کے مجھے میرے ہاتھ سے اس کے کی حوالے کیا کہ تو اسی کی بیوی ہے, بیوی ہے جی وہ جو عشق بھوت چڑا ہوا تھا وہ سوار تھا ہے وہ سارے کا سارا جب کہ سال ڈیڑھ سال بعد اترا تو پھر نئے نکاح پہ راضی ہو گئی وہ جب نکاح ترے رسول اللہ صاحب نے خود کیا تو پھر وہاں سے چھٹی کیوں بھائی عجیبت <سؤال> دماغ <سؤال> آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں باللہ من ذالک استغفر اللہ استغفر اللہ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک جنوں کا بہانہ کر کے عورتیں جو ہیں وہ بدکاری پہ لگی رہتی کتنے سارے ایسے معاملات کتنے سارے ایسے معاملات خود مجھے آ کے لوگوں نے بیان ایک بندہ تھا وہ فلانا پیر آئے گا تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاتا بس وہ جناب پیر آتا تو پیر کہتا سارے, باہر جو سارے باہر جو آپ کو بھی چمٹ جائیں گے بس دروازہ بند देता अपने जिन جن रहते رہتے تھے اس طرح کا معاملہ یہ بھاول نگر کی بات کر رہا ہوں اس طرح کا معاملہ کو بارہ سال تک رہا ہے معاملہ ان ایسی روحانی کفتوں کا بہانہ کرنا اور ایسا جناب یہ من ذالک پھر رسول اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ رسول اللہ علیہ نے ہمارا نکاح کروا دیا ہے بتائیں جب امام الانبیاء علیہ صاحب السلام خود دیر شاہ پر مارے تمہارا نکاح کے لیے کتنے گواہ ہونے چاہیے ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کو بندہ یہ کہے کہ میں نے خدا رسول کی گواہی پر جو ہے نا نکاح ہم نے کر لیا ہے میں کہ وہ بندہ قابل تعذیر تاجرائی ہو اس کی مسئلہ گواہ کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کھڑا ہو کے پھر پیش کرے گی یہ گواہ ہے خدا رسول کو کہاں پیش کرے گا وہ ہاں کل کو کوئی بندے کہیں ہاں جی تم نے نکاح کیا ہے تو گواہ لاؤ تو کل کو کیا کرے گا شرا مبارکہ کا مذاق نہیں ہے خدا رسول کے احکامات کی مخالفت میں خدا رسول کو کباب بنا رہا ہے خدا رسول کے دیے ہوئے احکامات کی مخالفت میں کباب بنا رہا ہے وہ یہ کیا طریقہ ہوا عجیب حالات ہو گئے اور ایسے جیلی عامل نے پکڑ کے قوم کے دماغوں سے کھلنے تک نکال دیے سوچنے کی فکر نہیں رہی سوچنے کی بات تک نہیں رہی اللہ تبارک و تعالی نے عرشاہ فرمایا جی دیکھیں شاہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا بس ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آگے حضرت سیدنا عیسیٰ عیص ال و علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا, فرمایا وہ عالم الکتاب الحکمت وہ طورات <وَالإنجیل> اللہ تبارک و تعالی انہیں عیسی علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے فرمارا رب, رب میں کہ انہیں کتاب بھی سکھائے گا حکمت بھی سکھائے گا بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا اللہ اکبر فرمایا کہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے وہ علم والا ہوگا علیہ السلام علم والے ہوں گے اور اپنے علم کی بنا پر آپ کی بھی عزت و ناموس میں دفاع کریں گے اور اپنی بھی عزت و ناموس کا دفاع کریں گے اللہ اکبر یہ حیران کن بات یہ دیکھیں اللہ تبارک وطار نے ارشا فرماد یہ آپ واہ جو ہے وہ تو تورات اور انجیل رب رفتال کی بھائی دونوں میں آ گئی نا ہدایت دونوں میں دونوں کتاب بھی ہیں دونوں حکمت بھی ہیں توات اور انجیل یہ ذرا دیکھیے نا نیچے دیکھیں چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ اللہ بھی ہیں اس سے الگ کر کے الکتاب اور حکمت کیوں فرمایا تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ذہن میں رہے حضرت عیسیٰ نبینہ علیہ السلام آپ کی وہ پاک ہستی ہے آپ دنیا میں جب تک رہے دنیا میں جب تک رہے تو اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے رہے جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو کتاب اور حکمت یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور حبیب کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے اور رفتبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات اور انجیل سکھائی ہے نا انہیں کسی کے پاس سیکھنے جانے کی ضرورت نہیں پڑی ربط نے بھیجی ہے سکھا کے بھیجا ہے تو رات مو علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل السلام پر ربت بارک وطال نے دونوں چیزیں دونوں کتابیں عیس علیہ السلام کو سکھا دی تھی رب تبارک و تعالی نے فرمایا اسی طرح کر کے عیسیٰ علیہ ضیاۃ السلام جب قریب بقیامت تشریف لائیں گے زمین پر تو یہاں اگر کسی سے سیاستہ سکھنے نہیں جائیں گے یہاں اگر کسی سے قرآن پاک تعلیم پانے نہیں جائیں گے میں بھائی وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کتاب یعنی قرآن بھی سکھا کے بھیجے گا اب حکمتہ حضور کا فرمان بھی سارا سکھا کے بھیجے گا اگر پھر کسی چیز کی حاجت پڑی حالات زمانہ کے موافق تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ شافا کریم وسلم کی بارگاہ میں جب بھی جائیں گے آکلیہ اپنے مزار مبارکہ سے جواب بھی دیں گے انہیں جو کچھ پوچھیں گے اس کا جواب بھی عطا فرمائیں صح صح سمجھا گے سمجھ گیا مسئلہ جی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک اور شان بیان فرمائی رسول انلا بنی اسراہیلا اور وہ رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف اور مزے کی بات دیکھیں یہ ہے مبارکہ بھی آکل صد اسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کر رہی ہے ٹھیک ہے جی پچھلی آئے مبارکہ سے یہ معلوم ہو گیا تو رات بھی اور انجیل بھی کتاب بھی اور حکمت بھی دونوں چیزوں کا علم آپ کو دیا جائے گا اور آگے فرما رب تبارک و تعالیٰ نے عالم دونوں چیزوں کے ہوں گے لیکن رسول صرف بنی اسرائیل کے ہوں گے میرے حبیب کریم علیہ السطو اسلام کی امت کے دائی اور مجدد بن کے آئیں گے نہیں سمجھ آیا مسئلہ جی وہاں رسول بن کے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ ختم بودھ کا مسئلہ دیکھیں کیسے نہیں کر رہا یہاں سے فرمایا کہ رسول بنی اسرائیل فرمایا کہ علم ان کے پاس تورات رات کا بھی ہوگا انجیل بھی انجیل کا بھی ہوگا قرآن اور حدیث کا بھی علم ہوگا لیکن جب آئیں گے رسول صرف بنی اسرائیل کے ہوں گے ہاں امام المبی علیہ آل السلام کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں تو آپ جو تشریف لا رہے ہیں وہ بحثیت امتی محمدیہ یعنی آک علیہ تو سام کے امت بن کر آ رہے ہیں کہ امتی میراکت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیثیت سے تشریف لائیں گے آپ نبی ہوں گے نبی اور رسول ان سے یہ صرف جو ہے وہ سلب نہیں ہوگی یہ ذہن میرے مسئلہ کسی بھی نبی کو رب تبارک و تعالی نبوت عطا کرنے کے بعد اس سے نبوت سلب نہیں فرماتا کیونکہ نبوت سلب ہوتی ہے یعنی کوئی بھی بندے کو آج کسی کو اہدہ ملتا ہے وہ اہدہ سلب ہوتا ہے اس کی اہلی کی وجہ سے سمجھا ہے مسئلہ اس کی نالی کی وجہ سے عمل میں کتا کی وجہ سے سلب ہوتا ہے اور نا وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں اس کی اپوائنٹمنٹ کرنے والا بندہ اپنی علمی طور پر قابل نہ ہو اسے مقرر کرنے والا بندہ وہ اس کے انجام سے واقف نہ ہو لیکن یہاں تو انہیں نبی بنا کے بھیج رہا ہے خالق اور مالک, مالک, مالک ہیں ربت بارک و تعالیٰ کو پتہ ہے ان سے نافرمانی ہونی نہیں اور انہوں نے نافرمانی کرنی نہیں تو اس سے دونوں چیزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے اور انبیاء کرام علیہ مشاد السلام سے معصیت جو ہے اس طرح کی کہ ان کو عہدے سے معذور کر دی جائے یہ ممکن ہی نہیں تو ثابت ہو گیا رب تبارک انبیاء و تعالیٰ کے امبیائی کرام علیہ مشاد جو ہیں یہ نبوت اور رسالت والے عودے سے اللہ تبارک و تعالی نے صرف فرماتا ہے تو پھر ان سے انہیں معذول <تصفح> نہیں فرماتا معزول ہو سکتے ہی نہیں یہ قطعی عقیدہ ہے اور یقینی عقیدہ ہے اور ایسے سمجھیں یہ حتمی عقیدہ ہے اس کے اندر کوئی جناب ایسی بات نہیں ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام جو آپ تشریف لائیں گے آپ کی آمد جو ہے رسول بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے لیکن ان کی آمد جو ہے بحی اور رسالت نبی اور رسول ہونے کے نہیں ہوگی مطلب یہ ہے آپ یہاں پڑھوائیں گے آپ یہاں یہاں اور انجیل پر لوگوں کو کو لگائیں گے گے بھی رسول علیہ کی گے بلکہ وہ کی نماز بھی آ اسلام کی شریعت والی پڑھائیں گے, گے مسئلہ یہ ہے عقید خدم نبوت اللہ اکبر کبیرا آگر اب نے کوشا فرمایا اس وقت عیسا علیہ السلام یہ کہیں گے کہ رب کی طرف سے لے ہوں ہوں کی تفصیل خود حضرت السلام کی زبانی سنیے آپ نے کہا یہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ رہی ہے سنت دائمہ رہی ہے انبیاء جو تشریف لاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو موجودہ بھی اسی قسم کا عطا فرما کے بھیجتا تھا جس سے اس کے دور میں جو چیز زیادہ زور پکڑے ہوئے نا اس کا توڑ ہو سکے کیونکہ ایک چیز کی پہچان ہے لوگوں میں کہ نہیں سمجھ جائے ایک چیز کی پہچان ہے جیسے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا آقا علیہ السلام تشریف لائے آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر فصاحت اور بلاغت کو بڑا عروج حاصل تھا فصاحت اور بلاغت کو علم کلام کو یہ علم بدی معانی یہ جیسے بارے میں ساری ترتیب پائی ہیں اس چیز کو بڑا عروج حاصل تھا یعنی لوگ واہ واہ کرتے تھے لوگوں کا کلام سن کے ایسے بندے فصیح و بلیغ تھے ایسے متقلم تھے کہ وہ جناب باتیں کرتے تو لوگ حیران ہو جاتے دنگ رہ جاتے لوگ یہ ایسی باتیں کر کیسے لیتا یہ تو یہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے وہ معذہ تا فرما کے بھیجا کہ آ السلام بھی کلام فرمائیں تو چونکہ کلام کو اس کی قدر کو اس کی وسعت کو اس کے توسع کو لوگ جانتے تھے اس کی پہچان تھی تاکہ عقل و شام جب کلام فرمائیں تو لوگ سارے پہچان جائیں کلام تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو کلام کرتے ہیں یہ والا کسی کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اکل شام کی نازل ہونے والی حضور پر صورت جو ہے مریم شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی اور کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں یہ حضرت عیصل شام کے زمانے کے اندر یہ حکیم طبیب جو ہے نا ڈاکٹر واکٹر ان کا بڑا عروج تھا اور ایسے ایسے انہوں نے بیماریوں کے علاج تجویز کر رکھے تھے لیکن باوجود اس کے چار بیماریاں ایسی تھی وہ انہیں لا علاج سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے لا علاج سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا علاج ہے نہیں ہے یہ لا علاج بیماری ہیں. جی یہ لا علاج بیماری ہے ان کا کوئی علاج ہے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں دیکھے وہ پہلا کام جو حضرت عیسی علیہ السلام نے ارشا فرمایا اخلو کو لکم منت نے کہ میں کہ میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے بناتا ہوں مٹی کا مجسم بناتا ہوں بت بناتا ہوں جیسے پرندے کی حیات ہوتی ہے جیسے پرندہ ہوتا ہے اسی طرح پرندہ پھونک مارتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں پھونک مارتا ہوں فایا کو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے باتیں قابل غور ہیں وہ یہ کہ جیسے پہلے بیان حضرت عیسی علیہ کے کے زمانہ مبارکہ کل جواب راسیات کے جن جو ہوتے تھے وہ بڑی بڑی دیگے بنایا کرتے تھے کہ سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک ہی وقت میں بن جائے اور اس طرح کر کے وہ مٹی کے پتھروں کے سونے چاندی پانبے کے وہ تصویریں بنایا کرتے تھے تماشیل تصویریں بنایا کرتے تھے یہ ان کی شریعت میں جائز تھا ان کی شریعت میں جائز تھا بے ہی اس کی شریعت میں بھی وہ جائز تھا لیکن ہمارے ہاں جائز نہیں ہے ہمارے ہاں جواز کی صورت صرف ایک ہے وہ ہے بچوں کے کھلونے بچوں کے وہ گڑیا پٹولے نہیں ہوتے پٹولے کہتے تھے پہلے آج کا تو اور اور چیزیں نکل ہیں ساری ان کا جواز ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور نے دیکھا ایک گھوڑا تھا بنا ہوا اس طرح کا کپڑے کا اور اس کے پر لگے ہوئے تھے پر لگے ہوئے تھے گھوڑے کے اکلے سامنے ایسا یہ کیا ہے وہ حضرت آشستی کا کہتا اکل سما ایسا یہ کیا ہے تو حضور یہ گھوڑا ہے اکلے سما گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے گھوڑے کہاں اڑتے ہیں انہوں نے کہا حضور اگر سلیمان علیہ سنگھ گھوڑا اڑ سکتا ہے نا تو ہمارا بھی اڑ سکتا ہے پھر میں کہوں ان کا گھوڑا اگر اڑ سکتا ہے نا تو پھر ہمارا بھی اڑ سکتا ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن تھا اور ان کا ان کی تعلیمی قابلیت دیکھیں ان کی تاریخ کا علم دیکھیں پھر ہیں کیسے استدلال کیا چھ سال پیچھے جا کے دلیل لائی اپنے عمل کے جواب پر اور آ کر ایسا تو سامنے کچھ نہیں فرمایا انہیں تو اس سے یہ علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے بچوں کے جو گڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بنانا جائز ہے اور وہ بیچنا بھی جائز ہے اور بچوں کو لے کے دینا بھی جائز ہے ان کے گھر رکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا باقی رہا مسئلہ کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ چلے جائیں تشریف لے جائیں وہاں جا کر یا پھر یہ جو شاہی قلعہ ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ وہ جو سنگھ ہے نا وہ سکھوں کا رام خور کانا مرا تھا کمینہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اس نے لاہور کی مساجد کی بڑی بےدبی کی اس نے گھوڑے تک باندھ دیے تھے اس نے کتے چھوڑ دیے تھے مساجد میں بڑی بےدبی کی تھی بڑی مسلمان عورتوں کو مارا تھا اس کمینے نے رنجیت سنگھ کانا اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے وہ بت بنا ہوا اور بیریا ٹون میں آپ چلے جائیں تو یہ ٹون اندر داخل ہوتی تو مسجد تک اور اس کے آگے تک سارے بتی بط بنے ہوئے ہیں لیکن مولوی صاحب وہاں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا شرک ہے فلانا شرک ہے میں نے کہا یہ شرک کیوں نہیں ہے بھائی وہاں پہ امام کعبہ شیخ سالح الغام دی وہ بھی وہاں تشریف لائے ہیں ان کا تو یہ بڑا بہترین موضوع ہے شرک والا لیکن انہوں نے باقی سارے شرکوں پہ بات کی لیکن اس شرک پہ بات نہیں کی انہیں پتہ تھا ملک صاحب ناراض ہو جائیں گے اور ملک ریاض جڑا ہے تو وہ یعنی اس شرک پہ کوئی بھی نہیں بولتا بولتا کیوں بھئی؟ یہ کیوں بھائی یہ بولتا ہے نا مجسمے مورتیاں یہ جب شرع مبارکہ نے حرام کر دی تو پھر یہ کیوں بھائی کیوں کس لیے بنایا جا رہا ہے یہ سارا اور اتنا سارا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے وہ گائے بن کے کھڑی ہے نیچے بندہ دودھ نکال رہا ہے اس کا تو نہ اس کی بالٹی بھرتی ہے نہ بھینسوں سے ٹانگ مارتی ہے یہ سمجھ بالا تر بات ہے ہے نہیں کو ہوا کسی کو ہماری قوم جو منزل ہے نا وقوف ہیں ایسے ایسے کاموں میں بڑا سر پھنسائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں تو حضرت عیسی علیہ السلام کی شرح مبارکہ میں یہ جائز تھا اور مزیدار بات جو ہے نا حیران کن بات یہ ہے سب سے پہلا معیزہ رفتبارک و تعالیٰ نے جو یہاں عیسی علیہ السلام کا بیان کیا اور عیسی علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں پھونک مارتا ہوں اور پرندہ بن جاتا ہے یہ خود ان کو یہودی جو اعتراض لگا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اما جان پر اور عیسی علیہ السلام پر اعتراض باندھ رہے تھے یہ خود جواب دیا پہلے موضے کا رب تبارک و تعالیٰ نے عیصی علیہ نے فرمایا فرمایا کہ اگر میں ایک بندہ ہو کے پھونک ماروں بیز اللہ رب کے حکم سے تو مٹی والا پرندہ جاندار ہو کے اڑ جاتا ہے میں اگر رب تبارک و تعالیٰ وہی رب حکم دے جبرین علیہ السلام کو وہ پھونک مارے تو میں نہیں ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے یہ سکتا یہ جو اعتظان بتاؤں آپ کو حضرت السلام جو ہیں آپ جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے اللہ تعالی نے آپ میں یہ شان رکھی تھی کہ آپ جو ہیں وہ مردوں کو ٹونک مارتے تھے، مردے, تھے مردے زندہ ہو جاتے تھے مردے زندہ ہو جاتے یہ پرندہ ہے نا ٹھونک ماری جان نہیں تھی جان آ اڑنے لگا مردہ اب نہ اب اس کا کو کوئی علاج ہے کسی کے پاس بندہ مورتی لے جائے حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس نہ بھی رہ نہیں ہو رہا تھا حضرت عیسلام بندہ مر جائے حکیم ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں یا نہیں کبھی ادھا گھنٹہ پہلے لاتے تو پھر کچھ ہو سکتا تھا لیکن اب نہیں ایک بزرگوں نے مجھے یہ قصہ سنایا وہ کہنے لگے کہ میں بھاول پور گیا وہاں بیان کرنے کے لیے تو ایک بندہ روتا ہوا زور سے دھاڑتا ہوا آیا میرے پاؤں کو چمٹ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا تو ہے سات دن رہے گا بس کہتا میں نے کہا کہ تو ایک ڈاکٹر کی بات نہ سن باقی ڈاکٹروں کو بھی دکھاؤ اس نے کہا تین کو بتایا تینوں نے چیک اپ کر کے تینوں نے یہی بات کی ہے وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج بارہ سال ہو گئے تینوں ڈاکٹر ٹر گئے ہیں دنیا سے وہ اکیلا پھر تھا وہ تینوں ڈاکٹر کو ڈبائے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو شفا کاملہ عطا فرما دی ہے لیکن وہ جو سات دن بعد مرنے والا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں بھی بہرحال تو یہ ایسا کوئی نسخہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا کہ مرے ہوئے کو زندہ کر لیں تو حضرت عیسلام جو ہے پھونک مار کے مرے تھا جس کا علاج نہیں تھا کسی کے پاس ڈاکٹر طبیب چھارے اپنے شفا والے نسخے بن چکے تھے ان کا اس کا جواب اس کا ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے لیکن قربان جائے السلام کی شان پر آپ پھونک مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا اور حدیث آکم عیسی علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے نا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پھونک ان کی جس کے اندر رب نے یہ اثر رکھا تھا کہ مردے کو مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو میں جب قیامت کے قریب آئیں گے اس امت کے اندر آپ کی پھونک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ایسا اثر پیدا کر دے گا آپ کی جہاں تک نگاہ جائے گی سنیں ذرا ٹیکنالوجی دیکھیں آئی کہتے ڈرون بنایا امریکہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں سے حضرت عیسات السلام جو ہے آپ جہاں تک نگاہ آ جائے گی آپ صرف پھونک ماریں گے وہ پھونک جتنے مسلمانوں کو لگے گی انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جتنے کافر کو لگے گی سارے پھوڑ کے مر جائیں گے جہاں تک جائے گی نا آپ کی نگاہ سے کافر پگھلنے شروع ہو جائیں گے مر جائیں گے ایسے مرے پھر ستر کی دہائی میں جب یہ پہلی بار گئے تھے نا چاند پر خلاب میں یہ گئے تھے اپالو ششم وہ چھٹا جب ان کا مشن گیا تھا اوپر اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے نا وہ دس کروڑ تھی دس کروڑ آبادی تھی پاکستان کی اور ان کا ایک بار کا خرچہ پالو شیشم کا ایک بار کا خرچہ جو ان کا آیا تھا وہ پاکستان کی آبادی دس کروڑ تھی یعنی دس کروڑ بندہ بیس سال تک روٹی بھی کھائے دودھ بھی کھائے برگر دودھ بھی پیئے برگر شورما بھی کھائے کپڑے پہنے گاڑیاں رکھے سارا کچھ رکھے یعنی بیس سال کا پاکستان کا خرچہ اس کے ایک بار جانے پہ ہوا تھا ایک بار جانے پہ خرچہ ہوا دس کروڑ بندوں کا جو ہے نا وہ بیس سال کا خرچہ اور پورے ملک کا خرچہ ڈیم بھی بنے چلیں بھی سارا کام ہو صرف ایک بار جانے کا اس کا یہ خرچہ ہوا تھا بتائیں آج وہی امریکہ جہاں پہ آج بھی جھکیاں لگی ہوئی دس فیصد سے بیس فیصد لوگ آج بھی وہاں پہ ایسے رہتے ہیں हैं, हैं, آج پوری دنیا کے اندر آپ غربت دیکھ لیں کیسے لوگ رول رہے ہیں جی انسانیت دم توڑ رہی ہے اور مارا ہے بتائیں ہمارا تو نظریہ ہی اور ہم تو اسلام کو دیکھتے ہیں وہ انسانیت کے ٹھیک دار ہیں وہ انسانیت کو ہی دیکھ لیں اتنا پیسہ انہوں نے یہاں خرچ کیا ہے وہ بھی بیس سال کا خرچہ کتنے بندوں کا دس کروڑ بندوں کا خرچہ ایک بار پہ چھٹی بار ان کا جب مشن گیا تو اس پہ لگا خرچہ سارا تو بتائیں انسانیت کی خدمت گزار کون ہے پھر, ہے پھر اب بھی انہیں کو دانا کہتے ہیں نعوذ باللہ نوزال خدا تبارک و تعالیٰ جس کی بات مار دے اسے سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا دیکھیں حضرت عیسل سیات السلام نے فرمایا براکما پیدائشی اندھے کو میں شفا دے دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو شفا دے دیتا ہوں پیدائشی اندھا بندہ جو ہے نا وہ دیکھیں اندھا کئی وجہ سے ہوتا ہے بندہ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے, سمجھانے کے لیے یہ بلب ہے نا اچانک بند ہو جائے ہر بندے کے ذہن میں آئے گا دو چیزیں ہو سکتی ہیں کتنی ہو سکتی ہیں یا تو پیچھے سے بجلی گئی یا پھر اس کا فیوز اڑ گئے ہیں یا بجلی گئی یا پھر اس کا فیوز اڑ گئے دو ہی باتیں ذہن میں آئیں گی نا اچھا اب بندے کی نظر کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے اس کی بجلی آتی ہے دماغ سے مزید. کہاں سے آتی ہے دماغ سے, دماغ سے بجلی آتی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دماغ سے بجلی آ رہی ہوتی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ چشمہ نور دماغ کا وہ چل رہا ہے لیکن آنکھ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے عمر کی زیادتی کی وجہ سے کام کی کسرت کی وجہ سے اس کی آگے بیماری کی وجہ سے پردہ آ جاتا ہے ہے <سؤال> ہے جی हैं کیا ہو جاتا پردہ تو حکیم اور ڈاکٹر جو ہیں وہ جناب اس پردے کو دور کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہیں دور کر دیتے اس پردے کو تو اس کی نگاہ ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ بجلی پیچھے سے آ رہی ہے نا نگاہ ٹھیک ہو گئی اب پیچھے سے ڈیم بند ہو جہاں سے بجلی تیار ہو رہی ہے دماغی حضرت کے بند ہو تو میں بتائیں آگے جتنے مرضی لائٹیں بدلتے رہے ہیں بکرے کی نظام ہے چیزیں تبدیل کر رہے ہیں تو بندے مرتے ہیں تو بصیت کر جاتے ہیں میری آنکھیں نکال کے کسی کو دے دینا کسی غریب کے کام آ جائیں یہ ایک, ایک الگ بات ہے کہ نکالیں جائز ہیں یا نہیں علماء کو اس میں اختلاف ہے بہرحال اولما کی اکثریت جو اب اس طرف جا رہی ہے کہ یہ جائزہ کرنا ٹھیک ہے نا لیکن, لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا دماغ گل ہو جائے باہر جتنی مرضی اس کو آنکھیں ہر لگا دیں کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے اب اسی طرح کر کے یعنی کہ آنکھ خراب ہو جائے اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو آنکھ بنا دی جائے جلی آ گئی ہے وہ اتار دی جائے دوائیاں ڈال دی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے یعنی یہ بلب والی بات ہے اگر پیچھے سے بجلی ہی نہیں آ رہی دماغ سے چشمہ نوری اس کا بند ہو چکا ہے ہی نہیں تو بتائیں آگے جو مرضی کرتے رہے کو نفع ہوگا کئی سارے لوگ بالکل صحیح دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا ان کا مسئلہ وہی دماغ کا ہوتا ہے سمجھایا نا؟, نا اب وہ بندہ جو اندھا ہو اب اسے ماں کے پیٹ میں آنکھوں تو مسئلہ ہو نہیں سکتا بلت تو اس کا اڑ نہیں سکتا تو یقینی بات ہے اس کے دماغ میں مسئلہ ہے حضرت اللہ نبی جینا، اب جو باقی جو حکیم تھے نا وہ علاج کر رہے تھے نور تھا اس تک کسی کا ہاتھ, ات ات ہاتھ, ات ہاتھ نہیں پہنچتا تھا کسی کی حکمت نہیں پہنچی تھی اللہ اتبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ سات وسلام جو ہیں آپ نے پیدائشی اندھے کو بھی شفا یاب کر دیا اور یہ ذہن میں رہے آج اگر یہ ڈاکٹر جو ہیں اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیتے ہیں کہ دماغ سے ٹھیک کر لیں پیچھے سے لائٹ اس کی ٹھیک کر دیں تو پھر بھی یہ سارے کا سارا ہوگا اسباب کے طاعت کس کے طاعت ہوگا اسباب کے طاعت ہوگا موجا اس علیہ اسلام کا اس کی شان اس کا مقام اس کی آن بان وہی کھڑی ہوگی کیوں یہ سارے کا سارا اسباب کے طاعت ہو رہا ہے اس کے لیے مشینیں چاہیے سارا کچھ چاہیے ضرورت ہے اس کی یہ یہ آپ پھونک مارے مردہ زندہ ہو جائے پھونک مارے مادر زاد اندھا ٹھیک ہو جائے آپ پھونک مارے, مارے کوڑی ٹھیک ہو جائے جس کی جلد ساری خراب ہو چکی ہے یعنی یہ وہ مرض تھا کوڑ کا کہ ان کے پاس علاج نہیں تھا اب اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ علاج اس کا نکال لیتے ہیں مثال کے طور پر دوائیاں کھا کے دوائیاں کھلا کے اسے پہلے دوائیاں کھلائیں انہیں اور اس کے سارا جو زہرہ زہریلا اثر ہے اس کے خون کے اندر یعنی صافیاں پلوائیں اسے اور چیزیں اس طرح کی استعمال کروائیں وہ سارا اثر جو ہے اس کا میدے میں پہنچ جائے اور پھر دوائیاں مزید کھلا کے میدے کو صاف کر دیں ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ آج کر رہے ہوں یا آگے جا کے کر دیں لیکن یہ سارے کا سارا اسباب کہتا آتا ہے کئی سالوں کا دوائیاں کھانی پڑتی ہیں کئی سالوں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور یہ سارا اسباب کے تحت آ ہے اور اس السلام جو آپ صرف ہاتھ پھیر کے کوڑ والے کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ سارا فوق الاسباب ہے وہ سارا کیا ہے فوق الاسباب ہے لہذا موجے کی قدر و قیمت اور اہمیت جو ہے وہی کی وہی کھڑی رہے گی اتنے تک آگے کل انشاءاللہ شاء پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق